بیٹھنے کا انداز کر کے پیر بیٹھے بہت اوپر بیٹھ جاتے ہیں آگے لگاؤں گا پیر رکھ لینا آرام سے پیر رکھ کر کے تو پرسوں پڑھ پر رہے تھے آپ لوگ صحیح بخاری کا کتب حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے تو اس سلسلے میں تو نے پڑھ لیا کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتابیں دو ہیں وہ کون سی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم لیکن ان دونوں کتابوں میں کون سی کتاب ایسا ہے اس کے بارے کچھ باتیں آگے ذکر کی گئی ہیں تو اس سلسلے میں راج قوم یہی ہے جو جمہور کا قول ہے تقریباً سبھی کا کا صحیح بخاری یہ صحیح مسلم کے مقابلے میں زیادہ اثر ہے صحت کے اعتبار سے اس کا درجہ بڑا ہوا ہے چنانچہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ماں پہ قطب اج بد ال کتاب جتنی بھی کتابیں سنت کی حدیث کی موجود ہیں ان میں صحیح بخاری سے زیادہ عمدہ کتاب کتابوں کوئی نہیں پائی جاتی ہے البتہ اہل مغرب میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے صحیح مسلم کو کاپیت دی ہے صحیح بخاری کے اوپر اور بعض لوگ بارم آتے ہیں انہوں نے تبقہ تیار کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آسا بخاری ہے یا مسلم ہے لیکن اس سلسلے میں صحیح اور آگے بات یہی ہے کہ اصح دونوں میں صحیح بخاری ہے جیسے کہ امام نبی رحمہ اللہ نے کہا اگر کہ انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے اور جو کوئی کسی کتاب کی شرح لکھنے بیٹھتا ہے تو سب سے اعلیٰ کتاب اس کو وہی معلوم ہوتی ہے کہ نانچہ آپ دیکھیں گے اگر کوئی سرح لکھ رہا ہے تو سہیل کے بعد نمبر تین پر کون ہے کے بعد اور اگر کوئی سرے لکھ رہا ہے تو لکھ رہا ہے تو سو نس نمبر تین اس کو ہونا چاہیے شہد وغیرہ کے اعتبار سے تو ایسا نہیں کہ سب कि ہو سکے انہوں نے اس کو زیادہ قاعدے سے پڑھا اچھی طرح پڑھا اس کا بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے تو جنہوں نے پڑھا اس کو معلوم ہے تو بہت ہی لاجواب کتاب ہے لگاتار اسی اس کارن اس میں دوسرے صاحب نے ترمیدی کا مطالعہ بہت کیا خوبیاں ہیں وہ ان کو بناسکاروں میں نمبر تین پر پہنچتی ہے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے تعلیم کسی کے لیے ویسے یہ تحصیل انسان جیسے پیدا जाता है तो تو امام نبی احمد اللہ نے ان کی, ان کی سی وقاری کی بھی لکھی انہوں نے مسلم ان مشہور ہے تو انہوں نے امام نبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کرما ہو مین ترجیح کتاب الباری مختار اللدی عال اب الجماہر و ان सभी लोगों کی جو है ہے وہ یہی ہے کہ صحیح بخاری یہ صحیح مسلم کے مقابلے میں اصل ہے اب یہ تو دعوی ہوا تو اب صحیح بخاری کس اعتبار سے آپ رہتے ہیں کہ کے مقابلے میں اس میں بھی ساری حدیثیں صحیح اس میں بھی ساری حدیثیں صحیح پھر یہ اسا اس کے مقابلے میں کیا مطلب ہے تو ابن حجر رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ تین اعتبار سے صحیح بخاری صحیح اسلے کا فائدہ جو آپ نے کسی حدیث کی صحت کے لیے شرطیں پڑھی ہیں کتنی شرطیں ہیں کتنی ہے کیا نام بنانا لیکن نام بھول گیا کیا نام بناتا نام میں آ, تو کتنی جڑتے ہیں کتنی جڑتے ہیں سارے جڑتے ہے؟ تو حدیث کے صحت کی تنویر سر کتنی جڑتے ہیں صحیح ہونے کے لیے کتنی جڑتے نا صاحب صرف پانچ شرطیں متصل ہو رابیوں کے بارے دو شرط ہے کہ عادل اور اور دو شرطیں اور ہیں ایک کو دور کا نہ ہونا اور کا نہ ہونا تو کل حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پانچ چڑتے ہیں ان میں ایک کا تعلق اختصاد سے ہے دو کا تعلق رجال سے ہے اور دو کا تعلق یعنی حدیث کے صنعت اور وطن دونوں اعتبار سے عدم شدود اور عدم علت کیا ہے اس طرح تین اعتبار تین طرح کی شرطیں ہیں جو ہے شدود کو بھی علت کہہ سکتے ہیں تو حدیث کی صحت کی شرطیں ہیں وہ تین نمائی اس کے ہیں ان تینوں اعتبار سے صحیح بخاری صحیح مسلم کا فائدہ چاہے وہ اتصال کا مسئلہ ہو چاہے وہ روابط کا مسئلہ ہو اور چاہے عدم شدود علیہ کا مسئلہ ہو جہاں تو کا مسئلہ اتصال کا تو اقتصال کے بارے میں ان شاء اللہ صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ پڑھیں گے امام مسلم احماء اللہ نے پورا زور فرق کر دیا اس بات پر کہ اگر دو راغی ہم ہفتے اور تدلیف ان کے بارے میں نہیں ثابت ہے تو اگر دونوں ایک دوسرے سے ان سے روایت کرتے ہیں تو خود فون کریں گے اختصال پر چاہے جو الگ سے لتا کا ثبوت مل رہا ہو چاہے نہ مل رہا ہو جبکہ امام مخالی رحمہ اللہ جب تک لحاظ اور سبوت موجود نہ ہو تب تک وہ ان کو استقصال پر محمول نہیں کرتے لحاظ کا سبوت ہونا ضروری ہے کہیں حکن استعمال کیا ہو جس سے معلوم ہو کہ کی زمین کی ملاقات ہوئی کبھی سمے تو استعمال کیا ہو تو امام مخالی رحمہ اللہ اگر دو رابی ہے مس رہے ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں جب تک لکھا تعبیث نہ ہو تب تک اس کو استقال پر محمول نہیں کرتے امام مسلم اسے کتنے معمول کرتے ہیں اقتصاد پر معاون کرتے ہیں لہٰذا اگر اقتصاد کے نایت بہت تو صحیح مسلم صحیح امام بخاری کی شرط امام مسلم کی شرط پر باقاعدہ ابتصاد جہاں تو مسئلہ روابط کیا ہے تو صحیح مسلم کے وہ رواب جن پر علماء کرام نے محدین نے نفس کیا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے ان راویوں کے مقابلے میں جو صحیح بخاری کے ہیں ان پر نفس کیا گیا دونوں کتابوں کچھ راوی ایسے ہیں جن کی کچھ علما نے تجریح کی ہے لوگوں نے ان کو ذکر کیا ہے سکاراوی سمجھ کرتے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے رواج ہیں جن کی کچھ علما نے تجریح کی ہے ان میں وہ روات جو صحیح مسلم میں ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو صحیح بخاری میں وہ کم ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ روات جو منتقل علیہ ہیں جن پر جر کی گئی ہے ان سے روایتیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے کم لیے ہیں اور ایسے رواج جو صحیح مسلم میں ہیں انہوں نے ان سے روایتیں پر قطرت لی ہیں نمبر تین وہ رواج جو منتقد ہیں دونوں کتابوں کے اندر صحیح بخاری کے جو روایت ہیں وہ اکثر امام بخاری کے اپنے اساتذہ ہیں جن ان کو انہوں نے جانچا پرچا دیکھ سمجھ کے تب ان کی روایتیں نہیں ہیں اور جو منتقد رواج صحیح مسلم کے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امام مسلم کے پہلے کے ہیں اپنے مشاہد کے بارے میں آدمی زیادہ وہ شروع سے کہہ سکتا ہے کہ گھر کے فلا فلا لوگ کہتے ہیں کہ ان میں کی بات لیکن ہم نے بھی تحف کی ان کے بارے میں دیکھا سمجھا ہے ان کے ہاں ایسی کوئی جر کی بات نہیں ہے تو ایک تو رواز منتقط زیادہ ہیں ایسے رواز کی حدیثیں زیادہ ہیں اور رواز بھی ایسے ایسے مسلم کے امام مسلم سے پہلے کہیں؟ کے ہیں لہٰذا اگر روابط کے اعتبار سے بھی دیکھیں آپ تو اس اعتبار سے بھی صحیح بخاری گرد ظاہر مؤثر ہونا یا نہ ہو لیکن نرد ہوئی نہ صرف بحرو پائف ہے کم ہو تو زیادہ مقابلے میں پائف ہے لہٰذا اگر روابط کے اعتبار سے دیکھیں آپ تو اس رواب کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم پر پائف ہے جہاں کا مسئلہ ہے عدم العلال کا علت کا نہ ہونا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جن پر کچھ علماء نف کیا ہے ابھی روباب کی بات کس کی بات کہی روابط کی بات اب مطلب کس کا ہے حدیث کا مطلب ہے ان دونوں حدیثیں ایسی ہیں جن میں کوئی علت بتائی علماء نے بنا اس میں علت ہے وہ حدیثیں ہے جو معلم ہے صحیح مسلم کی وہ زیادہ ہیں اور جو روایتیں منتقل صحیح بخاری کی وہ کم ہیں چاہے یہ نقد مؤثر ہو چاہے نہ ہو لیکن بہرحال جس میں نقل نہ ہو فائو ہوگی تو ایسی حدیثیں جو منتقد ہیں صحیح بخاری کی وقم ہے اور صحیح مسلم والے ہیں زیادہ ہیں لہٰذا عدم اعلال کے اعتبار سے بھی دیکھیں آپ تو صحیح بخاری صحیح مسلم پر فائد ہے لہٰذا اقتصاد فرواز عدم الہلال ان تمام اعتبارات سے اگر دیکھیں گے آپ تو صحیح بخاری صحیح مسلم پر یہ بہرحال ہے دونوں صحیح ہیں لیکن صحیح کے بھی مرات صحیح بھی مراتب ہوتے ہیں اس کے علاوہ امام نبی احمد کا ذکر کیا ہے کہ ایک اور خاص بات جس سے آپ صحیح بخاری کو دیکھ پر خوفے دے سکتے ہیں وہ یہ ہے دونوں کے معالفین کو دے کر کے دونوں کے معالفین کون ہیں امان کے تمام المت کے بات پر اتفاق ہے کہ امام بخاری یہ امام مسلم کے مقابلے میں یہ مسلم سے زیادہ بڑے عالم تھے اور پنّے حدیث کی جانکاری ان کو ان کے مقابلے میں کہیں تھے باقی ماں مسلم تو ان کے کے تھی سے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا ہے لو لل بخاری مسلم ولا جہاں اگر بخاری نہ ہوتے مسلم کچھ بھی نہیں ہوتے امام مسلم جو کچھ ہیں وہ سب کس کی دین ہے یہ بخاری کے دین ہیں چنانچہ قدر بھی کیا کرتے تھے اے امام اے مسلم رحمہ اللہ نے استاد اس سے پہلے واقعہ میں ذکر کر چکا ہوں تو یہ تو ہوا صحیح بخاری صحیح مسلم پر پرفائیت احتیاط کے اعتبار سے البتہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کے اعتبار سے لوگوں نے کہا ہے صحیح مسلم کے بہرحال اس سلسلے میں ہر کتاب کی امیوں خصوصیت ہے کہ دوسری کتاب میں دروازہ نہیں ملے گا امام تریویدی کی اپنی خصوصیت جو آپ کو میں نہیں مل علماء اکرام کے مسائل کیا ہے ان کو بیان کرنا اسی طرح جی سے تقریب ادیسوں کی یہ حدیث فلا فلا رواج سے بھی یہ منقول ہے تو ان کی خصوصیات اپنی کون ملے سُن کتاب کے اندر جامعیت ہے باقی کتابوں میں اور دہلی ملے امام نسائی کی اپنی خصوصیت ہے کہ انہوں نے نام مسلم اور امام بخاری دونوں کے قریبے کو اپنی کتاب میں جمع کرنا چاہے صحت کا بھی اہتمام کرے اور اس کے علاوہ ترتیب بھی اور اس سے تو ہر ایک کی اپنی خصوصیت جتنی کتابیں ہیں تو امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب بہرع کے اعتبار سے امام بخاری کی کتاب پر فائد ہے اور وہ حسن بیان حسن ترتیب جو دت ترتیب کس انداز سے حدیث میں رکھا جائے عمان کے امام مسلم رحمہ اللہ کسی حدیث کو پوری کتاب میں ایک مرتبہ لاتے ہیں اس کے جتنے سلوک ہوتے ہیں جتنے الفاظ ہوتے ہیں ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں لہذا حدیث کے الفاظ میں غور کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ یہ کن کن الفاظ سے آئی ہوئی ہے سب آپ کے سامنے آگے لہٰذا مسئلے کا آپ کو استقبال کرنا ہے صحیح مسئلہ کے اس سلسلے میں چاہے صحیح لفظ کون سا ہے اس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے کتنے سروپ ایک حدیث کے ہیں جن کو درج کرنا ہے امام مسلم ہے ام اللہ نے ایک مقام بسب کر دیا ہے جہازہ تروک کے بارے میں آپ کو غور کرنا ہو تو آپ آخر غور کر سکتے ہیں صحیح بخاری میں سے حدیثیں موجود ہیں لیکن بکری ہوئی وہی حدیث آپ کو پندرہ بار آ رہی ہے الگ الگ تروپ سے آ رہی ہے الگ الگ الفاظ سے آ رہی ہے تو صحیح بخاری کا دوسرا فائدہ صحیح مسلم کا نہ فائدہ ہے تو ہم ترتیب کی جو اندگی ہے اس اعتبار سے بڑا حفاظت ہے لیکن یہ جو ترتیب بخاری کیا نہیں رہ گئی اس کا دوسرا بہت بڑا فائدہ وہ کون سا ہے ہر ہر باغ میں جو ابھی سلق علاقے ہیں ہر مقام پر الگ الگ وہ مسلم میں کہاں ملے گا آپ کو صحیح مسلم میں کتاب و میں ایک بار آگے سلاد کے بارے میں مسئلہ مل گیا آپ کو لیکن شدید میں اور کون کون سے مسائل ہیں وہ آپ کو ماسک ملیں گے یہ جو فائدہ صحیح بخاری کے اندر ہے وہ فائدہ آپ کو صحیح مسلم میں نہیں مل سکتا ہے تو ہر ایک کتاب کا بہرا فائدہ ہے تمام نظر فرماتے ہیں آپ اس سے استفادہ آسانی ذکر کرتے ہیں کوئی حدیث ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی صحیح مکار پتا نہیں کہاں دیکھو اس کو کس بات اس کو کہاں دیں کس بار میں اور ہوتا ایسے مقام پر جہاں آپ کے بھی نہ پہنچے اور صحیح مسلم میں ایسا نہیں آپ آسانی سے اگر آپ کے گھر میں تو بنیادی کون سا وہاں تلاش کر مل جائے گی تو انہوں نے حدیث کو کسی ایک مقام پر جو اس کے شاید وہاں ذکر کر دیا ہے وہاں اس کے تمام گروپ ذکر کر دیتے ہیں جو ذکر کرنا ہوتا ہے انہیں تمام آسانی تلفاظ وہاں مل جائیں گے آپ کو لہذا طالب علم کے لیے اس میں نظر کرنا و فکر کرنا اور, اور الفاظ سے فائدہ اٹھانا یہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے جو صحیح بخاری کے اندر براہ نہیں ملے گا اگر صحیح بخاری کس طرح کی ترتیب ہو جائے تو بھی فائدہ فائدہ صحیح بخاری کی ترتیب کو ترتیب دینا مسلم رحمہ اللہ کی ایک مقام پر ایک دیشہ ہے اور ابن سرخ صحیح بخاری ہیں اس کے موجود تو وہاں پر کیا ہو جائے جمع ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کس کس انداز سے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ فائدہ تم اگر صحیح بخاری کی ترتیب تو میری کس طرح کتاب بھی ترتیب صحیح بخاری کی ترتیب کس کی ترتیب پر امام مسلم کی کتاب پر تو صحیح بخاری اس, اس ناہیے سے استفادہ کرنا کہ کی کیا کیا سرخ ہیں کیا کیا الفاظ حدیث کے صحیح بخاری کے اندر ہیں طبا کے لیے طلبا کے بہت ہی آسان ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے کیا کسی حدیث کا صحیح میں نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث صحیح ہے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ یہ حدیث مقارب کسی نے اپنی کتاب میں کر نہیں تھی اگر یہ حدیث صحیح ہوگی تو کیوں چھوڑ دے معلوم نہیں تھی حدیث ان کو حدیث اللہ عارف محمد اسماعیل لزاء حدیث ساری معلوم نہیں تھی ان کو تو آخر انہوں کیوں چھوڑ دی حدیث اہم کسی مسئلے کے اندر یہ حدیث اگر اس کا بھی لوگوں نے جواب دیا ہے کیوں چھوڑ دی انہوں نے پڑھیں گے ان شاء اللہ کے اندر تو کسی حدیث کا صحیحین میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح نہ ہو اور وجوہات ہو سکتی ہیں صحیحین میں اور حدیث حدیث کے نہ آنے کی جو دیکھیں ہیں انشاءاللہ تو کیوں کہا جا رہا ہے لازم نہیں آتا ہے مخاری نے کہا ہے کہ کی فی کتابی الجام اللہ ماسا اس صحیح کے اندر میں نے صرف صحیح حدیث ذکر کی ہیں وہ طرف تو مین اور بہت ساری صحیح حدیث میں نے چھوڑ دی ہیں تاکہ کتاب بہت ہی ضمیر نہ ہو جائے تو خود فرمایا نے میں نے تمام صحیح عدیثوں سے درست کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہے لہذا کوئی اعتراض نہ کرے یہ حدیث بھی ان کی شرط پر ہے اور آنی چاہیے تھی کتاب یہ حدیث بھی ان کی شرط پر ہے اور اس میں آنی چاہیے تھی ان ان اگر نہیں آئی تو نہ ان کے اوپر ایسا کوئی اعتراض نہ کرے خود ہی انہوں نے کہہ دیا ہے میں نے بہت سی ترقی دی ہے امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر وہ عادیز جو मेरे نگاہ میں صحیح ہو اس کو میں نے اس کتاب میں درج کر دیا ویسا نہیں میں نے اس की صرف कि چیزیں पर کی ہیں کہ جن پر لوگوں کا اقتفاق ہے اتفاق سے کیا مطلب ہے انتظار کیجیے اس کتاب کا تجربہ داغی کریے وہاں میں ان شاء اللہ جواب آج اس کے آئیں گے کہ کیا اس کا مفہوم ہے وہاں پر ذکر کریں گے لوگ تو اسی طرح رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بخاری اور مسلم ان دونوں نے ان تمام حدیث کے ذکر کرنے کا انتظام نہیں کیا ہے حدیث کی صحت کا حکم لگایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت ساری حدیثوں کی تفصیل کی ہے اور وہ حدیث صحیح ہیں میں آپ کو نہیں ملیں گی سے امام فی اللہ اپنی کتاب ایل میں یا اپنی کتاب, پر کی کی اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں امام بخار محمد بن اسماعیل نے اس حدیث کی تفصیل کی ہے وہ حدیث تلاش کرتے ہیں بخاری موجود تو ان کی آسا ہی تھی لیکن ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں کیا اس کو انہوں نے ایک معیار بنایا ہے اپنی کتاب کا صحیح گرتے لیکن اس معیار پر نہیں پوری کر رہی ہے تو اس کو ذکر نہیں کیا انہوں نے تو یہ رحمہ اللہ نے رہنے کا درمیان مسئلہ جو گیا اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہے صحیح بخاری پر منتخب احادیث اس حدیث میں ایسی ہیں کہ جن میں امام بخاری رحمہ اللہ پر نقد کیا گیا ہے فرانس امام دار رحمہ اللہ سن تین سو پچاسی میں ان ہے انہوں نے صحیح بخاری کی اس حادیث پر نف کیا ہے اور جو حدیثیں منتقد ہیں ان کی تعداد ایک سو دس صحیح بخاری کی ایک سو دس حدیثیں ایسی ہیں جن پر امام دار رحمہ اللہ نے نف کیا ہے لیکن بہرحال جو ان کی تنقید ہے امام بخار رحمہ اللہ پر تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضرور نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں علمی اتنا انتقادات ان کے ہیں، وہاں کے آئیں گے، وہاں میں مثال دوں گا یہ حدیث وہ ہے جس پر امام طلبی نب کیا ہے نب کی نوعیت کیا ہے وہ ان شاء اللہ آپ کے سامنے آئے گی <coughs> لہذا ایسی کوئی نفل نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ادبی ذکر کیا حالانکہ حدیث تیزی ہے ظاہر جیسا کہ آپ دیکھیں گے تواد ناد ناد موقع نہ دو پر نہ عام بھی انتقادات اور علم انداز کے انتقادات فنی انتقادات ہے جن ان کا کی کے چاہیے اثر نہیں پڑتا ہے اب یہ ساتھ استراہنی فرماتے ہیں آہل مختو امداد صحت وصول تمام اہل حدیث سے اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیحین ہے جتنے بھی اخبار و حدیث ہیں سب کے اصل ہو متن ہو سب کے سب صحیح ہیں ان میں قطعی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے اگر اختلاف کچھ ہے تو آپ کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے اصل صحت کے بارے میں اختلاف ایسا کچھ نہیں پایا جاتا ہے احمد محمد شاکر رحمہ اللہ اس زمانے کے بڑے عالم تین بڑے علما تین بڑے مہادانے کے تھے ایک میں احمد محمد شاذ دوسرے ہیں علامہ نصر الدین البانی اور تیسرے معلم معلمی اس زمانے کے تین بہت بڑے محفظ اور محافظ زمانے کے معلوم کو شہرت نہیں مل سکی جو بہرال علامہ البانی کو ان کے بعد احمد رحمہ اللہ سکی لیکن زمانے کے بہت بڑے محافظ تھے بہت بڑے محافظ تھے علامہ معلم البانحمہ رح... اللہ ہندوستان میں عرصے سطح ہے حیدرآباد کے اندر اور بہت ساری حدیث کتابوں جنہوں نے تاخیر کر کے تباہ کیا سم نے حدیث کے رجال کی کتابوں کو جن کی مشہور کتاب ہے تنقید مرن اب آفیز اسی طرح سے ان کی کتاب النوار الشفا کے نام سے علم الرجال کے نام سے کا کا بھی ان کی ایک کتاب کا مہادرا تھا اور ان کی کتابیں تو بہت بڑے زبانیں یہ تین انہیں میں سے ایک کون احمد محمد شاگر رحمہ اللہ جن کا بہت ہی مفید حاشیہ ہے سنندی کے جن کا بہت ہی مفید حاشیہ سنت لیکن مکمل نہیں کر سکے بہت ساری کتابوں کام کریں گے کوئی مکمل نہیں کرتے نا کر سکے نہ سکے نہ سنت گرم مکمل کر سکے جو بھی بہ رہا ہے موجود وہ مفید ہے فائدے مند لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں احمد محمد شاہ رحم اللہ انہوں نے کہا الحق الدیلہ کی حق بات جس میں محافظین کے ہاں کسی طرح کے شکو شبح کی گنجائش نہیں ہے وَمِن مَن اور جو محدثین کے پیروکار ہیں ان کے یہاں بھی کسی سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے اَنَّا لئی صفی واحد مینہ مت انہیں اس انداز کے ان کی نبز ہے درج و در اولیا کی صحت کے اس مقام تک یہ حدیثیں نہیں پہنچ رہی ہیں جس مقام کا التظام نے اپنی کتاب میں جب وہ مقامی بہرحال نہیں ہے جو اس مقام کا احتجام صحیح میں کیا گیا ہے اس طرح کا ہے اما فی الحدیف کی نقلی فلنف کی حدیث کی صحت کا مسئلہ ہے کسی نے قطعی طور پر اس میں مخالفت نہیں کی ہے لہذا وہ لوگ جو اس طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں اس طرح کے الٹے سیے گمان کرتے ہیں لوگوں باتیں پھیلاتے ہیں صحیح کے اندر کی حدیثیں صحیح ہیں ایسے لوگوں سے قطعی طور پر پریشان ایسے لوگوں کی باتوں پر قطعی طور پر آپ دھیان نہ دیں پوری امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح کی جو حدیثیں کہتے ہیں سر صحیح ہیں یہ علماء کرام کی سراہرا ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آج تک ہمیشہ سے لوگوں نے صحیح بخاری کو سب سے مستقبل صاحب کرام میں سب سے زیادہ اگر کسی کو لوگوں نے نشانہ بنایا ہے سب سے زیادہ ابو رضی اللہ رضام کو ابو حیرا رضی اللہ, ہے. ہے؟ حیرا رضی اللہ اس کے بعد میں اگر کوئی سب سے بڑا نشانہ رہا ہے لوگوں کا تو کون ہے امام زہر ہی اس زمانے کے جو مستقیر ہیں کون ہے نشانہ امام زہر رہنا اس کے بعد محبت میں اگر کوئی لوگ سب سے بڑا نشانہ رہا ہے تو کون ہے امام بخاری الحماء اللہ اور ان کی کتاب ہے ابو بھلا نکال دیجیے صاب کر سے پوری حدیث کے ایسا ستون گرا دیجیے آپ اس کے بعد یہ مارک لفائن نہ امام ظہری الحماء اللہ کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے حدیث کی تدوین میں ان کی خدمات ہیں کتنی روایتیں ہیں وہ چھ تابعین جن پر تمام احادیث کا مدار ہے چھ علما کی چھ علما ایسے ہیں جن پر کی پوری احادیث کا کیا ہے مدار ان میں سب سے پہلے جس آتا ہے امام غوری رحمہ اللہ کا یہ وہ ہیں اور اس کے بعد محدثین میں کوئی سب سے بڑا محدث ہے جس کی کتاب پر آج جس کی احادیث پر آپ آنکھ بند کر کے عمل کر سکتے ہیں بتا ہیں وہ کون ہیں لہذا وہ لوگ جو چاہے وہ مستقل نہیں ہوں چاہے مستقریبین مسلمانوں ہو مسترقین تو وہ ہیں جو ہے مغرب کے لیکن انہوں نے موضوع بنایا کس کا کس کو مشرقی اڑوں حدیث کو کرام کو تشکیل کو اب مستقبین کون ہیں مشرق کے وہ لوگ لیکن مغرب زیادہ تو چاہے وہ مسترقین رہے ہوں چاہے وہ مستقریبین ہوں چاہے وہ اقلانین ہوں ان سب کے راستے میں روڑا کون ہے یہی لوگ ہیں سب سے زیادہ نشانہ یہی لوگ رہے ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث حادیس ہمیشہ سے لوگوں نے نبد کی ہے اس طرح کی اس زمانے میں بہت سے لوگ ہیں ایک سال نے کتاب لکھی مذہبی داستان کتاب کون سی لکھی مذہبی داستانے, مذہبی داستانے مذہب کے نام پر بہت ساری داستانیں پھیلے ہوئی ہیں اور اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری حدیثیں ذکر کس کی کر دینے سر صحیح بخاری انہوں نے بہت سارے حدیثیں کس کی ذکر کی صحیح بخاری قید یہ صحیح بخاری سب صح کیا ہی ہے یہ سب کیا ہونا سر مذہبی داستان ہے سر سے شاہد اللہ قطر صاحب نے باقاعدہ اس, باقا اس کا جواب کی کتاب ہے حادثی کو مذہبی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش تو انہوں نے باقاعدہ جواب دیا شاہد اللہ قطر صاحب نے تو اس طرح لوگوں نے کوشش کی حدیث کیا ہے مذہبی داستان ہے یہ کتاب ہے جب چھت کر کے آئی ایک بہت بڑے عالمِ دن بانا بہت بڑے عالمِ اور ان کی تفصیل میں لاجواب کتاب ہے جب انہوں نے کتاب دیکھی تو انہوں نے کہا اپنے حلق احباب سے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ جو کتاب ہے اس کو پھیلانے کی اصل کوشش نہ کی تو آپ لوگ اللہ کیا مجرم ہوں گے کس کتاب کو انسان مذہبی داستان نامی کتاب کو اگر آپ لوگوں نے پھیلانے کی کوشش نہ کی لوگوں نے تو آپ اللہ کیا مجرم ہوں گے اب ایسی کتاب کے پھیلانے کی دعوت جس میں سی بخاری کے حدیث سے کیا بتایا گیا ہے بہت بڑے کون ہے کون امین احسن اسلائی صاحب امین احسن اسلائی صاحب انہوں نے بات کی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہم برابری ہے کیسے کیسے اسلحہ کارنامے انجام دیتی ہو دینا چاہتی ہے اسی طرح سے اس زمانے میں شریف شہباز صاحبہ نام صاحب لوگوں نے ہم لوگوں کے ساتھی بھی ان کے والد صاحب ہیں شبیر اظہر میٹر ان کی بھی ایک کتاب ہے صحیح بخاری کا مطالعہ صحیح بخاری کا بہت ساری حادیب کا مطالعہ کیا ہے اور نف کیا ہے اور حادیب کی تجویز کی ہے کہ یہاں امام بخار رحمہ اللہ بہرال ان کو بہم ہو گیا اور دھوکہ دے اور بنا صاحب سے دھوکا کاگے بخیر ہم نہیں سمجھ سکے بنا صاحب کو تو کس کو سمجھا کس نے سمجھا اس کو میرے ڈی صاحب نہ امام مخالف سمجھ سکے اور نہ ابن مدینی نہ ابن معین اور نہ احمد بن احمد ان یہ سب کوئی نہیں سمجھ سکا وہ لوگ جن کا رات میں چڑھنا تھا اور اتنے زمانے بعد آ کے سمجھا تو کس نے سمجھا کہ حبیب اللہ ڈہروی صاحب اور اسی طرح سے یہ شکر صاحب میڈی وغیرہ آ کر کے سمجھا تو اس کتاب پر مقدمہ ہے مقدمہ تھا اور فاروق خان تھا ان کا مقدمہ پہلے بڑی دقت آتی تھی باغ حدیث کی توجہ کرنے میں پہلے باغ احادیث کی توجہ کرنے میں بڑی دقتیں پیش آیا کرتی تھی اب الحمد للہ صدر میڈی بھی نے کام آسان کر دیا ابھی صحیح نہیں ہوں توجہ کس لیے کرنا پڑی پہلے جہادی تھی جن کی کرنے میں بڑی دقتیں پیش آیا کرتی تھی اب یہ کام سارا آسان کر دیا جسبیر صاحب میری سامنے کیوں اتنی صحیح پوری کرنی ضرورت بحران نہیں رہ جاتی ہے تو اس طرح کے جو لوگ میں سب سے کیا رہنا چاہیے یہ ہاں کیا رہنا چاہیے اس جو لوگ ہیں تو جب تک آدمی کے پاس فن حدیث اور کس طرح لوگوں نے جمع کیا حدیث کو کس طرح تحقیقات کی ہیں لوگوں نے جب تک اس سب چاہوں میں آدمی کے نہ ہو تب تک کوئی بھی آدمی آپ کو دھو دھوکہ دے سکتا ہے انداز لے کر کے تو جو لوگ بھی نفر کرتے ہیں حادیش پر وہ سب کے سب کہیں گے اتنی بخاری کے آدیش ایسا نہیں کہ وہ قابل غور فکر کے قابل نہیں ہیں حرف سے غور نہیں کر سکتے ہیں امام دار جیسا علم نف کیا اس کے اوپر سب لوگ نام کس کا دیں گے مولانا صاحب امام دار کا لیکن دعوے وہ نہ کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی منتقد عادیش کو ایک بھی نہیں ہو سکتی ہے جن پر فخر کتنے کیا ہے دار قدنی نہیں دارقدنی کا جو نب تھا وہ علمی انتقادات اور تنگی انتقادات اور ان کا جو نقد ہے یہ حدیث ان کی عقل سے باہر ہے ان کا نب کیا ہونا صاحب یہ حدیث ان کی عقل سے باہر عقل میں نہیں آتی ہے لہٰذا آپ غور کرو اس کی طرف میں کچھ نہ کچھ کیا ہے نکالا کا کوئی مسئلہ ہے تو بہانہ تو بنایا جائے گا امام بارقدنی جیسے علماء نے اس پر نقص کیا ہے اور کوئی بھی تحریک آغر نہیں کسی کی ہر آ کر نہیں ہوتی بالکل صحیح بات آپ کی ہے اور بہانہ بنائے ان کو لیکن ان حدیث میں ایک بھی حدیث ان کے یہاں محلے نفر نہیں ہوگی جو حدیث عدیز مائنفی تو ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ عدیث کا مانا مطلب کیا اسے کر رہا ان کو کرنا لگے اس بات سے ہم نہیں ہوتی ان کو انہوں نے اس طرح باتیں گی ہیں اور آج مسئلہ آپ کا کیا ہے کہ حدیث بہرحال یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ان کا مسئلہ لہذا غور کرے اس کے اندر کی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور کیا ہو ہے تو غیر امام ابن ابر رحمان اللہ نے اپنی کتاب و تلواری کے مقدمہ حدیث حدیثی کے اندر جتنی بھی حدیثوں پر نش کی ہے امامدار فدنی رحمہ اللہ نے ایک ایک کر کے تمام حدیث کا جواب دیا ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کا ایک طرف سے انہوں نے جواب دیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اجمالی ایک جواب دیا ہے وہ یہاں نے ضرور کر دیا ہے تفصیلی جواب کہاں ہے ایک ایک حدیث کا الگ انمانی جواب دیا انہوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری مسلم کے زمانے کے محدطین تھے اور چاہے ان کے باپ کے زمانے کے محدود سبھی لوگوں کا اتفاق ہے کہ امام بخاری امام مسلم ان تمام محدثین پر فوائد تھے ان تمام محدثین پر فائد تھے اگر آپ مان لیں یہ حدیث فلاں ایسی ہے اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے امام بخاری کرائے یہ ہے تار کتنی کرایہ اختلاف مان لیے تھے ہم مان لیتے ہیں اس میں اختلاف ہے بخاری کرایہ یہ اور مسلم کرایہ یہ ہے ایسے موقع سے آپ عموماً عمومی بات کس کی رائے سے مقدم کریں گے کس کی رائے سے مقدم کریں گے ایسے موقع سے بخاری کرایہ کو مقدم کریں گے مسلم کرایہ کو مقدم کریں گے کیونکہ بخاری مسلم نے ان کو صحیح کہا جب تک صحت کا یقین نہیں ہو گیا تب تک کتاب کو حدیث کو اپنی کتاب میں درج انہوں نے نہیں کیا اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ امام مسلم اللہ نے کہا اب ذرا میں نے یہ کتاب ابو ذرع کے سامنے پیش کی جس حدیث میں انہوں نے اشارہ کر دیا اس میں دیکھیے فلاحی علت ہے میں نے اپنی کتاب سے نکالی دیتے کہ اور اس نے تصدیق کی ہے ندیسوں کی ابو زورا راضی کوئی مال نہیں ہے تو اگر مان لیا جائے کہ فلاں فلاح میں تعارض ہو گیا ہے تو پھر امام بخاری علی بن مدینی ایاب ان میں ان لوگوں کی رائے مقدم کرے گی آگے امام دارا کی رائے مقدم کرے گا تحفظ تو الگ ہوگی وہ بعد میں کس طرح کے گھر ہو علم جو ہوتا ہے ایک جنمومی جواب اجمانی طور پر ظاہر بحرال ان لوگوں کے آرا کو مقدم کریں گے لہٰذا اجمانی طور پر اس طرح دراز بد بخب ہو جاتے ہیں یہ تو ہے امام بخار رحماء اللہ کی جو حادیث کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث کی تعداد کے بارے میں سی بات ہے یہ جو لوگ عام طور سے کہہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں چار ہزار حادیث ہیں لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اور ستر ہزار ہوا ہے سترہ بار آدھا پڑا جی. انہوں نے اور انہوں نے پڑھنے کے بعد اس کی شرح لکھی ہے پوری کتاب کی کیا انہوں نے ایک, ایک حدیث ٹوٹل کر کے جوڑ کے بتایا ہے کہ دو ہزار چھ سو دو حدیث روپئے اصل ایک حدیث آدھی یہاں آئی ہے آدھی وہاں آئی ہے عام آدمی سمجھے گا دونوں الگ حدیث لیکن جس کی گہری نظر حدیث پر وہ کہے گا دونوں حدیث ہے کیا بار کیا جنہوں نے گزمار کیا, کیا اس کو ایک کیا انہوں نے لہذا مکررات کو ادب کرنے کے بعد انہوں نے تعداد بتائی ہے وہ کتنی تعداد عبد ال کریم صاحب کتنی مناتا بتایا میں دو ہزار چھ سو دو, دو حدیث گن ہے اور اگر معلقات کو اس میں شامل کر دیا جائے تو معلق روایت ہیں اس کے اندر مزید ایک سو انسٹھ جو اور فکر رہیں ایک سو انسٹھ کل ملا لیں گے آپ معلت اور اسی طرح سے مختصر روایتیں جا کر کے دو ہزار سات سو اکسٹھ روایتیں ہو جائیں گے है ایسے صحیح بخاری کون سی ہیں غیر معالت روایتیں وہاں کل تعداد دو ہزار چھ سو دو ہیں ورنہ عام کتابوں میں آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کی حادثی ہے چار ہزار سے زیادہ لوگ ہی کرتے ہیں تکرار کے ساتھ دیکھیں گے آپ کی ہر آدمی جہاں جو سنس سے آئی پانچ سو ترسٹھ روی سے صحیح بخاری میں جو مدم نقصہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے آخری عدیف کا کون نمبر پڑا ہوگا بتا دیں ابھی بتا دیں کون سی سات ہزار پانچ سو ترسٹ رویز سے کل ہیں مقررہ آپ کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر فطبہ میں امام ترمیدی کی کتاب یہ دو کتابیں ایسے ہیں جن میں آپ کو سلاسی مطلب معلمی پر اللہ کے بیچ میں صرف کتنے ماستے ہیں تین ہیں بس بہت ہی عالف ہے صرف ہندو کیا ملیں گی باقی امام ابوداؤد ہیں امام مسلم ہے امام نسائی ان میں سے کسی کے آپ کو خلافی حدیث نہیں ملے گی اور ان دو صاحبین کے خلافی حدیث ہیں وہ بھی صرف ضعیف ہیں سرمدی میں ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے عمر بن شاکر راہ بھی ضعیف ہے ابن ماجہ میں جو حدیث ہے اس سے پانچ حدیث ہیں لیکن پانچوں میں راوی جو میں مغلس وہ بھی ضعیف راوی ہے لہٰذا صحیح حدیث فلاس کچھ میں اسی میں موجود ہے سوائے امام بخاری امام بخاری کتاب میں بائیس حدیثی ہیں فلاسیں ہیں جن میں امام بخاری اور نبی صلی اللہ علام کی ویج مشرف کتنے واسطے آتے ہیں تین واسطے آتے ہیں اور بس یہ جو حدیث ہیں یہ ان پانچ آسانیت سے ہیں ان میں سے کچھ حدیث, سنسے, کچھ حدیث دوسرے سنتیں ہیں سنت حدیث کتنے حدیث مربی ہیں بائیس عدیب مرغی ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں مشہور صنعت جو ہے وہ مقیم ابراہیم عصیب نبید سلم نے اللہ اٹھارا ہوں ان میں صحابی جو ہے وہ ایسے ملیں گے جن کو طویل عمر ملی اور اس کے بعد ان کے جا دو دن طویل زندگی ملی ان کو اس طرح سے کم ماسکوں سے لوگ کہاں تک پہنچتے اللہ رسوخت تک یہ عالیہ ثانیف جس کی بہت ہی اہمیت ہوا کرتی تھی مہدی سنگھ صحیح بخاری یہاں تک سے ہے کون اس کے ہیں تو جن لوگوں نے صحیح بخاری امام بخاری رحم اللہ سنی تھی ان کی تعداد کو کتنی عاریف تھا بخاری سنی امام بخاری کتنی تعداد ہے نوے ہزار بتایا تھا میں نوے ہزار ہے البتہ وہ لوگ کی جن کی آ... واسطے سے صحیح بخاری سندن ہم تک پہنچی ہے چاہے وہ سما ہو چاہے جاسن ہو ہم تک پہنچی ہے بو گل کتنے لوگ ہیں چار لوگ ہیں محمد یوسف الفربری یہ وہ شخص ہے جن کی روایت باقاعدہ سما ان مقتصر ہے جن کی روایت سما ان مبتصل اور باقاعدہ لوگوں نے سنت لوگوں کے پاس موجود ہے فلاں بخاری ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں پوری کتاب سما ان سے منقور نہیں ہے اجازت ملے گا اور پھر ابو وہ طلحہ منصور محمد البزدمی ہیں ابراہیم القاطل النصبی ہیں اور حماد القر النصبی ہیں جتنی بھی صنعت بخاری کی ہیں انہیں چار باتوں سے ملتی ہیں اور یہ بات کس سے کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ سے اب اس کے بعد آخری مسئلہ ہے صحیح بخاری کے بارے میں وہ یہ ہے صحیح بخاری کی خدمات صحیح بخاری کی لوگوں نے کیا خدمتیں کی ہیں تو اگر یہ بات کہی جائے تو قطعی بیجا نہیں ہوگا کہ کتاب اللہ کے بعد اگر مسلمانوں نے کسی کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے چاہے وہ اس کی شرحوں لکھنے کا مسئلہ ہو اس پر تعلقات لگانے کا مسئلہ ہو اس کے روات پر لکھنے کا مسئلہ ہو اس کے تراجم کا مسئلہ ہو جو مسائلوں ہو جتنے خدمت لوگوں نے صحیح بخاری کی, کی ہے اتنی خدمت کسی اور کتاب کی نہیں کی ہے اگر یہ بات کہی جائے تو پتہ ہی طور پر بھیجا قرآن عزیز کے بعد کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی خدمت اتنی زیادہ ہوئی، خدمت کسی ہوئی ہے صحیح بخاری کی ہوئی ہے چنان صحیح بخاری کی شروع ہیں تعلیمات ہیں ان کی تعداد تقریباً ایک سو پندرہ تک پہنچتی ہے تقریباً ایک سو پندرہ تک پہنچتی ہے بلکہ اس سے زائد ہے مزید خدمات کی ہو رہی ہیں بھی رہی ہیں، تو لوگوں خدمات کی ہیں صحیح بخاری کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں ان میں کے نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلی شرح ہے امام فتح تین 388 میں ان کی ہے قریب کرتا ہے اور ان کی کتاب ہے عالام السنن کے نام سے ایک کتاب ہے اور ابوداؤ کی شرح کیا نام اس کا سن ابوداؤ کی شرح امام کیے کیا نام اس کا طارف صاحب پچھلے صاحب کو پڑھ کے آئے ہیں کتاب السن کون سی کتاب ہے معاج السنن امام خطابی کی اور اسے بہت شرح کون سی ہے اعلام السنن کے نام سے کتاب لکھی ہے امام خطابی شرح بہت ہی ضفیر نہیں ہے اس کتاب ہے اسی طرح سے امام لامہ کرمانی رحم اللہ سات سا سا سو چھیاسی من کے پاس لوگوں کی تعداد بہت مبارک ردی ہے تو سن سات سو چھیاسی من کے پاس ہے الکو کے نام سے ان کی شرح ہے اور جس طرح سے صحیح بخاری کی شروحات میں ایک نہایت ہی اہم شرح ہے وہ کون سی ہے فتح الباری کے نام سے جو صحیح بخاری کی شرحوں میں سب سے زیادہ اور نمایاں کتاب ہے چنانچہ اللہ شوق رحمہ اللہ سے لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ نے بہت ساری کتابوں شرح لکھی ہے بخاری کی بھی شرح لکھ دیجیے انہوں نے کیا کہا تھا لا حضرت حضرت بادل بتل باری کے بعد اس کو چھوڑ کر کے اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں بتل باری ابھی ہے کافی ہے ایسے کو کیا کہتے ہیں آپ بلاگت استعلام ہے بلاوت کی استعلام کیا کہتے ہیں بدی ہے استعمال پڑھا آپ نے دل میں بدی نہیں پڑھا بدی نہیں پڑھا چلیے استعمال کرتے لست انا نفسی قرآن کی تقریباً شامل کر دیا ہے اقتباس کہا جاتا ہے کہ قرآن سے حجیز سے کسی اور بلا کر کے اپنے جملے میں آپ شامل کر دیں ان کا وہاں مقصد کچھ اور تھا اور یہاں مقصد کچھ اور اسی طرح اختبا سب نے کیا تھا اللہ فتح حجیب رسول ہے وہاں مقصد کچھ اور ہے اور الفاق وہی مقصد بے چارے جب ان کے نئے ماحد ہی نئی کا پورا, پورا محکد ہی فتح باری اور تلقی حبیب امام کی کتاب ہے فتح باری کی شرح کہاں سے لکھیں گے اللہ کسی طرح سے امام ابن حضر رحمہ اللہ ہی کے ہم اثر انہی کے زمانے کے آٹھ سو باون نظر کے بات ہے اور آٹھ سو پچپن میں علامہ کے بات ہے انہی کی کتاب ہے القاری کے نام سے اور بہت سارے مقامات پر آپ کو ملے گا کینی رحمہ اللہ جیسے مقصد ان کا رہا ہو کہ فت الباری کی تردید کرنے کی تمہوں نے کوئی بات کہی چاہے بجا ہو جائے بیجا ہوں چاہے بجا ہو چاہے بیجا جائے جا مختلف مقامات کا اما قول و بادہ جہاں ملے گا تم یہ جی حضر مراد ہے جہاں ملے گا اما قول و باغیم تو سمجھیں کہ بادم صاحب کون ہیں وہ محض رحمہ اللہ ہے تو جیسے باقاعدہ مقصد یہ لحاظ مقامات پر تو ایسے اعتراضات کر دیے ہیں جو فرقے تھوڑے دیتے بڑے علماء ہیں ہمارے اسلام میں سے بڑی ہنسی بھی آتی ہے سر کہ امام محض رحمہ اللہ کا مقصود کیا ہے اور اعتراض ان پر کس انداز کا ہے بہرحال اس کتاب کے ہم سروں میں سے مانی جاتی بدول قاری بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فضول باری ہے زیادہ بہتر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمد الفاری ہے زیادہ بہتر ہے کچھ لوگوں نے بھی ہے طلبا کے لیے عمد الفاری زیادہ بہتر ہے اور علماء کے لیے فصول باری زیادہ بہتر ہے اس طرح کی بھی لوگوں ہیں تصویر دی ہے بہرحال فصول باری استفادہ میرے خیال میں آسان ہے ان بد الفاری کے مقابلے میں تفسیر بہت زیادہ انہوں نے کر دی ہے فصل فاری جو فضول باری اس کی نہیں الگ الگ, الگ کر تو احمد القاری ہے یہ فین رحمہ اللہ کی اسی طرح سے ارشاد الشاری کے نام سے یہ قص الانی کی کتاب ہے سن نو سو تیئس میں ان کی اوقات ہے اسی طرح زمانے کے عالم شاہ کشمیری رحمہ اللہ ان کی کتاب فید الباری کے نام سے ہے سنتے سو بون میں ان کی اوقات ہے یہ تو چند شرحوں کے نام ہے سعید بخاری کی ورنہ اس کی بہت ساری شرح ہیں اور جہاں کا مسئلہ ہے صحیح بخاری کے رواج کا کہ صحیح بخاری کے رواج پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں فنان سے ابو نثر قلعہ آبادی نے الحدایت وال کے نام سے کتاب لکھی ہے سن تین سو اٹھاون میں ان کے خاص صحیح بخاری کی رابیوں کے بارے میں کتاب ہے اسی طرح سے لمن رحمہ اللہ انہوں نے باقاعدہ سعید بخاری کے راغیوں پر مستقلی کتاب لکھی ہے کچھ لوگوں نے الزم صحیحین کے نام سے ان میں شاعل مقتصلی کی کتاب ہے یہ کتاب سے پہلے شروع نے پڑھی تھی حمسہ لی اور اس کے علاوہ یہ کتابیں ہیں جو خاص طور پر کتابوں کے بارے میں ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے کچھ رجشتہ کعابیوں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں جن میں تہذیب الکمال اور اس کی جو پروات ہے تہذیب التحجیب تہذیب التحذیب تقریب التحذیب القاش بخان یا کون کون سی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سعید بخاری کے رواج سے بحث کی گئی ہے یہ تو صحیح بخاری کے رواج سے ہو گیا اس کے علاوہ کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو صحیح بخاری کے دیگر زمانے سے بحث کرتی ہے فی صدر ان کی ذکر کے مخیر الحمۃ اللہ کو معلقات بخاری کہا جا جاتا ہے تو ان کتابوں میں جو معلقات ہیں ان تمام معلقات کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے ابن میں رحمہ اللہ نے کتاب تغلیق کو کے اندر تعلیمات بخاری کے بارے میں ابن حضر رحمہ اللہ کی تین کتابیں ہیں ان میں سے سب سے اہم کتاب کون سے مقدس جتنی بھی عدیث معلت ہے صحیح بخاری کے اندر ان سب کی صنعت اپنی ذکر کی ہے ابن احمد اللہ نے ان تمام احادیث کی تو ایک طریقہ طرح کا بھی کام کیا انہوں نے اس کے علاوہ صحیح بخاری کی تراغم ہیں انامین ہیں اس پر لوگوں نے مختلف رسالے لکھی ہیں انہیں المتواری علی تلاب بخاری ابن المنیر الاسکندرانی کی کتاب ہے صرف صرف اس طرح یہ تراغی بخاری پر ہے اسی طرح سے جو صحیح بخاری کی فلاطی عدیث ہیں لوگوں نے ان کی الگ سے شرح کر دی ہے فلاطیات الباری نے انعامی کے نام سے فلادیات بخاری کی شرح کر دی ہے اور اسی کتاب سے میں نے بائیس حدیثوں کو لیا کہ جی بائیس حدیث ہیں کتنی پر اعتماد کرتے ہوئے کتابات کتنی ہے وہ بائیس اور صنعت بھی میں نے اسی کتاب سے اس کی جو آسانی تھی کہ فلاں فلاں صنعتوں فلا سے مربی ہے اس کے اندر یہ کتاب بائی حدیفیں ہیں اور ان کی ہے یہ فلاں اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ایسا بھی کام کیا صحیح بخاری کی اختصار کا بھی کام کچھ لوگوں نے کیا ہے فرانک یہ علامہ دبی الرحمہ اللہ نے سریح کے نام سے صحیح بخاری کی حدیثوں کا اختصار کیا ہے چنانچہ ایک حدیث کے مقام کا درج کیا ہے سنت حضرت کر دی انہوں نے اور اس انہوں نے صحیح بخاری کی تلخیص کر دی ہے اگر کوئی صحیح بخاری حفظ کرنا چاہے یہ کتاب اس کے اندر معامل ہوگی صحیح بخاری یاد کرنا چاہے یہ چند امور ہیں صحیح امام بخاری کتاب صحیح بخاری کے بارے میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے وہ صحیح بخاری کی معلّہ خریضوں کے بارے میں اور معلوم رواج میں صحیح بخاری کی پہلی معلّت حدیث آئے گی وہاں ان اس کے بارے میں بحث ہوگی صحیح بخاری کے معلّات ان شاء اللہ